سبحان اللہ فرماتے ہیں کہ کوئی ایسا آسان عمل بتائیے جس کے کرنے سے حضور پاک کی شفاعت ہم پر واجب ہو جائے آسان کا کیا مطلب کہ ترامیاں چھوڑ دی جائیں نماز چھوڑ دی جائے بھی بھی شرط نظر کر کریے آسان کوئی طریقہ ہو چٹکی والا جیسے استحال کرتے ہیں ایسا کوئی ہو کہ سیدھے جنت مل جائے اور حضور کی شفاعت ہو جائے بھائی میرے یہ تو بڑے بڑے اکابر جو زندگی بھر نماز پڑھتے رہے وہ بھی اللہ کے خوف سے ڈرتے تھے اللہ حضرت عمر فاروق جس کو کہتے ہیں نا مقام رجا مقام رجا اللہ غزالی نے بہت کچھ لکھا مقام رجا یہ حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں قیامت میں اگر یہ اعلان ہوگا کہ سارے لوگ بخش دیے گئے صرف ایک آدمی کے علاوہ مجھے خوف ہوگا اللہ تعالیٰ سے عمر تو نہیں کہ جس کی مغفرت نہیں اللہ اکبر ہے یہ کتنا خوف ہے وہ لوگ کہ جن کے لیے فرما ردی اللہ انہ ردو وہ اللہ سے راضی اللہ ان سے راضی یہ منصب جو ہے اللہ سے ڈرنے والوں کو ملتا جن کی شان یہ سیما وجو و متل فی انجیل ان کے تصرے تو انجیل اور طورت میں وہ خوف کریں کہ اگر یہ اعلان ہو کہ ایک آدمی کے اللہ سبق دی گئے مجھے خوف ہے وہ عمر اب خطاب تو نہیں کہ جس کی مغفرت نہیں ایک بات دوسری بات کیا فرما اگر یہ اعلان اللہ سے امی اگر یہ اعلان ہو کہ ایک آدمی بخشا گیا کوئی اور نہیں بخشا گیا اللہ سے امید یہ رکھے کہ میں یہ سمجھوں گا شاید عمر ابن خطا ہو جس کی مقبرت ہو گئی یعنی خوف بھی ہے اور رجا بھی ہے دونوں مقام کے درمیان یہ مقام ہے تو اس لیے حضور کی شفاعت واجب ہونے پر بے شمار مثال کے طور پر حضور علیہ السلاۃ السلام کا مقام تو بہت غلط بخاری شریف میں حضور ایک مجمے میں ایک خاتون رونے لگی کہ حضور میرا چھوٹا بچہ انتقال کر گیا انہوں نے پناہ کر صبر کر اس لیے کہ جو تیرا چھوٹا بچہ انتقال کر گیا کل قیامت میں وہ تیرا شفیع ہوگا وہ تیری شفاعت کرے گا اللہ اکبر بلکہ کے حدیثوں میں یہ ہے کہ جس کو ہم کہتے ہیں نا اس حمل حمل کا ضائع ہو جانا یہ حمل میں جو بچہ ضائع ہو جائے یہ بھی کل زندہ ہو کر اپنے ماں باپ کی شفاعت کرے گا اور ایک حدیث شریف میں ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا جو چھپن میں بچے انتقال کر جائیں تو یہ بچے کل قیامت میں اپنے ماں باپ کی مغفرت کے اللہ تعالی سے جھگڑیں گے لڑیں گے اور اللہ تعالیٰ فرمائے گا او بچوں اپنے ماں باپ کا ہاتھ پکڑو اور سیدھا جنت میں لے جاؤ کا شفاعت کا مقام پذیرا نے گران بہت بلند ہوگا اور حضور کی شفاعت شفاط قبرا ہے وہ ایک آدمی کے لیے نہیں کہ صرف آپ کو ملے وہ پوری امت کے لیے شفاط یہ محمود محمود ہوگا جہاں کھڑے ہو کر حضور اللہ کی وہ تعریف کریں کہ جس نے آج تک کوئی تعریف نہ کی ہوگی تو اللہ تبارک یہاں مغفرت حضور علیہ السلام کے ذریعے ہی سے ہوگی ہم سمجھے چاہے ہمارے امال بہت اچھے ہیں ہرگیز ایسا نہیں ہے بلکہ ہر مسلمان کی مفرت حضور علیہ السلام کے ذریعے سے ہوگی مختصر عمل نہیں پورے اسلام کو اپنانا ہوگا بے شمار بشارتیں جو آدمی پکا نمازی ہو میں اس کی شفاعت کروں جو روزے رکھتا ہوں میں اس کی شفاعت کروں زکات دیتا ہوں میں اس کی بات کروں گا آپ سوچے کوئی مختصر عمل مختصر عمل میں بھی بشارت ہے مگر اسی پر اکتفا نہ کیا جائے سمجھ گئے اسی پر اکتفا نہیں حضور تو یہ فرماتے ہیں کہ جیسے حضرت سید صدیق اکبر نے اذان میں حضور کے نام پر انگوٹھے چومے اپنی انکھوں سے لگایا اور ابن الا علی طارق موضوعات کبیر میں لکھتے کہ انہوں نے یہ دعا پڑھی سید صدیق اکبر نے انگوٹھے چومے حضور کے نام پر انکھوں پر لگایا کہا صلی اللہ علی کا یا رسول اللہ پھر حضرت بلال نے وکلمات کہے صدیق اکبر قرۃ عینی بکا یا رسول اللہ اللهم متنی بسم والوصل حضور نے فرمایا جو ایسا کرے جیسا ابو بکر صدیق نے کیا تو کل قیامت میں اس کے ہم شفیع ہوں گے لہذا تو یہ مختصر وقت جو ہے اس میں بھی شفاعت تھا مگر کب جبکہ ساری چیزیں اور بھی کامل اور مکمل ہوں یعنی خالی انگوٹھے چومیں اور چھوڑنے کی شفاعت ہو جائے گی یہ بالکل ایسا ہے جیسے گھوڑے کا ایک نال لے لیں اور کب میں گھوڑے کا مالک ہو گیا آپ کو تین نالوں گھوڑا ہی تو باقی ہے ایک ٹائر کسی کو مل جائے کہاں مجھے کار مل گئی اب تین پہیے اور باقی گاڑی موجود ہے تو بھائی میرے پورے عمل سے یہ زندگی سمرے گی اور دعا کی اللہ تعالی ہم سب کو اللہ تبارک تعالیٰ اپنے حبیب علیہ السلام کی شفاعت عطا فرمان